اللہ تعالی نے پہلے ایمان کو حساب فرمایا ہے یا ایلدین امن اے ایمان والو او الفسم و احیب ام نار بچا لو اپنی جانوں کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بہود و حمداز و لہجاو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے علیحا ملائقت اللال الشداد اس جہنم کے داروغے ایسے فرشتے ہیں جو بہت ہی درست اور بہت ہی سخت لا یاث امر اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی وہ نافرمانی نہیں کرتے یف علوم نمایو اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے اس حایت کریمہ کے مضمون پر رمضان کے تناظر میں غور کرتے ہیں یہ ماہ سیاح کس طرح جہنم سے بچاؤ کے لیے ہمیں مدد فراہم کرتا ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ہمارا انتظام کرتا ہے یہ بات معلوم ہے کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ انتہائی ناقابل برداشت ہے جس کو اداب عدیم کہا گیا تکلیف دہ ادا اداب محین کہا گیا عداب عظیم کہا گیا اسلام اور تمہارے ناگر ہوا تمہاری چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی اللہ رب عزت نے جہنم کا تعارف بھی کرا دیا تاکہ ہم اس عداب شدید سے بچاؤ کی فکر کریں اور تدبیر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نارو کمہاری جزء من سبرین جز من نار جہنم دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ ستر گنا زیادہ گرم ہے ایک اور حدیث میں ارشاد ہے اشتہ کا دن نار و لارو پہ ہے فقالت یا اکلا واغی واغ جہنم نے اللہ کے دربار میں شکایت دائر کی اس قدر میرے اندر تیزی ہے شدت ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی سادم اللہ صحیح سا نہیں تو اللہ و عزت نے پھر جہنم کو دو سانسیں دے دی ایک سانس وہ باہر کو نکال دی ہے اس وقت شدت کی گرمی محسوس ہوتی ہے اور ایک سانس وہ اندر کو کھینچتی ہے اس وقت شدت کی سردی محسوس ہوتی ہے یہ جہنم کی جو آگ ہے اس کی بیوی اور اس کی شدت اور انتہائی دردناک اور تکلیف دہ پہلو ہے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے جسم دنیا والے نہیں ہوں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان رجور نار نہیں ردم والے نار ہے ایک جہنمی جہنم کے عذاب کے لیے اس کے جسم کو بڑا کر دیا جائے حتہ انہیں زر سا ہو دن کہ اس کی ایک داڑھ یا ایک دانت اور پہاڑ کے برابر ہو گئی ماں بہنا مند کی رہی دوسری ہے میں تو اس کے دو کندموں کے درمیان تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا نرا کے بل اور وہ تین دن کا سفر ایسا سوار کرے جو انتہائی تیز رفتار ہے تو اس قدر اس کا جسم بڑھ جائے گا جو اس کے جسم کی چمڑی ہے سبرون جرائن کے لفاظ ہیں وہ ستر ہاتھ موٹی ہوگی ظاہر ہے کہ عذاب انسان کی کھال کو اور اس کی چمڑی کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس قدر بوٹی کر دی جائے گی ستر ہاتھ اس کا بوٹاپا ہوگا تو یہ اہل جہنم جن کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا جہنم کتنی گہری ہے ایک دفعہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما سے ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الف اللہ اور حاجرن نار جہنم قبل سر خریف اللہ تعالی نے جہنم کی آگ میں آج سے ستر سال پہلے ایک پتھر ڈالا تھا تاکہ دنیا والوں کو بتائے کہ جہنم کتنی گہری ہے وہ آج ستر سال بعد جہنم کی تہ میں جا کر گیا ہے یہ اس کے گرنے کی آواز جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا اور کہ ان اہبن اہل نار آزاد میں یوتھ اور اہ کا قدامی جمعر سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے دو قدموں کے نیچے اللہ تعالی جہنم کی آگ کی صرف دو کوئلے ڈال دے گا دو گرم کوئلے اس کے پاؤں کے نیچے رکھتے گا باقی سارا جسم آج سے معقول ہوگا لیکن جنگلی بے حما دماغ ہو اتنی شدت ہوگی کہ اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے ہنڈیا کا پانی چولے پر کھولتا ہے اس طرح اس کا دماغ جوش مارے گا جہنم کتنی بڑی ہے رسول اللہ اعظم کی حدیث ہے یوں سب جہنم یومر دھیان برا سب عرف زمان و عدلا کن زمان ان سبرون عرف جہنم کو تیامت کے دن لایا جائے گا اس طرح کہ وہ ستر ہزار نکاموں میں جکڑی ہوگی ستر ہزار لگاموں میں جہنم جکڑی ہوگی اور ہر لگام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی اتنی بڑی جہنم ہے کہ ستر ہزار لغامیں اور ہر لگاؤں پر ستر ہزار فرشتے معمور ہوں گے اس کو کھینچنے اور کھسیٹنے کے لیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دام دام جہنم من جن نظیم انداز ہے کہ میں نے اس جہنم کو بھرنا ہے جنوں سے اور لوگوں سے اور انسانوں سے اسے بھرنا ہے اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے اتنا وسیٹ کہ ستر ہزار لغاؤں میں اس کو جکڑا جائے گا اور ہر لغام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی اس کو پھینچنے کے لیے اتنا دردناک تھا اتنا بڑا آداب شدید فری اللہ تعالی کا اہدا یہ اب اللہ میں عہد ارد یومر قیامت قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا جو پوری دنیا میں سب سے بڑا محنتوں میں پلا ہوگا ناز و ام میں پلا ہوگا جس نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا کوئی غم نہیں دیکھا جس کے پاس بے تحاشا محنتی تھی اور شربتوں اور دولتوں کی بھرمار تھی بہترین صحت کا مالک تھا کبھی کوئی تکلیف اور مرد کو چھو کر نہیں گیا اسے لایا جائے اور ایک جہنم کا منظر دکھایا جائے پھر پوچھا جائے گا ہر دخ نعمت علخط کیا تم نے کبھی کوئی آسائش اور کوئی راحت دیکھی ہے وہ جواب دے گا کہ ماں دکھ تو میں نعمت ان خط کبھی کوئی آسائش نہیں دیکھی راحت کیا ہوتی ہے آرام کیا ہوتا ہے میں جانتا ہی نہیں حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا نعمتوں کا پنپردہ انسان ہے مگر اللہ کے آزاد بھی ایک جھلک دیکھے گا اور دنیا کی ساری محنتیں بھول جائی رسول اللہ صلی اللہ سب نے میکائیل کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے ہنسنا بھول گیا ہے بلکہ میں کی رات سارے فرشتوں نے جی اللہ کے پیارے جنبر کے انبر کا مسکراہ کے استقبال کیا تھا مگر ایک فرشتے کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی نبیر اسلام نے اس بات کو محسوس کیا جمیل نیلے نے سے پوچھا ہے کہ ہر فرشتے نے بڑی خندہ پیشانی اور بہت ہی مسکرا کے استقبال کیا ہے اس فرشتے کے علاوہ اس کا کیا ناجرہ ہے فرما کہ جو مالک ہے جہنم کا دارولہ اور یہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے یا جوہل دین امن کو الخم باہلی کنارا اے ایمان والو تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل کو بچا اللہ اس کے رسول کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کر کے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے گریز کر کے اور تقوا کی زندگی اپنا کر معصیتوں سے تائب ہو جاؤ اور تقوا اور برا کی زندگی اختیار کر لو اپنی بھی اور اپنے اہل خانہ کے بھی اپنے اوپر بھی اللہ کی شریعت کو نافذ کرو اور اپنے اہل ویال پر بھی اللہ کی شریعت کو نافذ کرو کیونکہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا رائے ہے اور اس کا اہل و عیال اس کی رویت ہے اور اللہ تعالی ہر شخص سے اس کی رویت کے بارے میں باس پوس کرے گا اور سوال کرے گا اور قیامت کے دن پوچھے گا لہذا بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے یہ ایک بڑا نازہانہ بحران ہے جس جہنم کا تعارف ہم نے حاصل کیا اور جس سے بچاؤ ہماری ضرورت ہے اس بچاؤ کی ہمیں تدبیر کرنی ہے یہ ماہ سیام اللہ تعالیٰ ہر سال ایک بار ادا فرماتا ہے اس ماہ سیام کے تناظر میں دیکھیں کہ جہنم سے بچاؤ کیسے ممکن ہے کیونکہ یہ نہیں تھا جہنم سے بچاؤ کا مہینہ ہے اس مہینے کی محنت ہے انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اصو م یا سیام و روزہ ڈھار ہے ڈھار کس چیز سے ایک اور حدیث میں اشیام و من النار روزہ ڈھان ہے جہنم کے مقابلے میں جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک اور حمیز میں الفاظ ہے چند نہ چن عذاب اللہ روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے تو انسان کا روزہ بسا کے خود ایک ڈھال ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بچائے گا اور جہنم کی آگ سے بچائے گا جہنم کے عذاب سے بچائے گا بشردے کے ہم اس روزے کو دنیا میں ڈھال بنا کر رکھیں کس چیز کے مقابلہ میں گناہوں کے مقابلے میں معشیتوں کے مقابلہ میں اور جو شیطان کے مساوس ہیں اور شیطان کی چالیں ہیں جو اس کے رقیق حملے ہیں ہم پر ان حملوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کو باقاعدہ ڈھال بنا کر رکھیں تو واہ مبارک واحد سیام جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے جس کا حق ادا کرنا ضروری ہے روزے کی حالت میں معاشیتوں سے گریز گناہوں سے بچاؤ اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کی حفاظت اپنے آنکھوں اور اپنے پاؤں کی حفاظت جسم کے ایک ایک عزر کی حفاظت اللہ تعالی کی نافرمانی سے گریز اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جانا اس طرح روزے کو ڈھال بنا دو تاکہ یہ قیامت کے دن جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائے جہنم قیامت کے دن جب مجرموں کو دیکھے گی تو غصے سے بھڑک اٹھے گی تقاض میتوں میں قریب ہے کہ پھٹ گئے غصے سے ان ترمی گرمی میں یہ محلات کے برابر چنگاریاں باہر پھینکے اس قدر شریر غصے کا عالم ہوگا اور جن لوگوں نے روزے کا حق ادا کیا ہوگا یقیناً ان کے روزے ان کے لیے ڈھال ثابت ہوں گے اور یہ لوگ مطمئن ہوں گے مسرور ہوں گے اور جہنم کی ان چنگاریوں کا ان شعلوں کا انہیں کوئی خوف نہ ہوگا کیونکہ ان کا روزہ ڈھال ہوگا جہنم سے بچاؤ کے لیے تو یہ ایک تعلق ہے ہے سیام کا جہنم سے بچاؤ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ان دلہ وطال کل فطر بزال کا فی کل اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں ہر افطار کے سخت اللہ تعالی ان کی گردنوں کو جھنگن سے آزاد کر دیتا ہے بزال کا فی کل لو یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے افطار کے وقت جو روزے کی انتہا کا وقت ہے روزہ ختم ہو رہا ہے اور باقی بندوں کی گرد میں جہندم سے آزاد ہو جاتی ہیں یہ کون بندے ہیں اس وقت کا تعین کیوں کیا گیا افطار کے وقت کا تعین کیوں کیا گیا اس لیے کہ آپ کے روزے کو دیکھا بھالا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے دن بھر دیکھا جاتا کہ یہ دن آپ نے کیسے گزارا گناہوں سے کیا تعلق رہا اللہ تعالی کی اطاعت کا کیا معاملہ رہا کتنا قرآن پڑھا کس قدر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی کس قدر اللہ کا ذکر کیا اور کس قدر معاشیت سے گریز کیا کسی کی غیبت تو نہیں کی کسی کا نمیمہ اور چگڑی تو نہیں کی اور کسی کو زبان سے کچھ دکھ تو نہیں پہنچایا ہے کسی سے مالی فراڈ تو نہیں کیا ہے ایک ایک چیز دیکھی جائے اور اگر یہ روزہ ہر لحاظ سے کامیاب ہو کسی معاشیت کا صدور نہ ہو اور اللہ رس کے رسول کی خالی ہدایت ہو قرآن پاک کی درامت ہو ذکر و اذکار ہو کیونکہ پیارے جمبر پی سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے فردا کہ اکثر ہو دلنا ہے فکرا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو اور انسان دنیاوی امور سے پہلو تحریر اختیار کر کے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے تو ان سارے امور کے ساتھ رونے کو چیک کیا جاتا ہے اور اگر رودا ان سارے امور کے ساتھ کامیاب ثابت ہو تو اللہ تعالیٰ افطار کے وقت اپنے اس بندے کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور پھر یہ بات بھی ہے افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اندر نسائی میں امدا فتر ہی لداخ لگن مات دار کی استار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تو خوب دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس گردن کو جہنم سے آزاد کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی گردنوں جہنم سے آزاد کر دے یہ خوب دعاؤں کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی تنگی نہیں ہے جنت الفردوس کا سوال کیجیے اللہ عمینی اصلوں کو الفردوس ورمدا کے جلمبر کی حدیث بھی ہے ادا سال تو ملوان فص اللہ, اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کرو مانگو جنت الفردوس مانگو جو سب سے اعلیٰ جنت جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور جس جنت کا چھت عرش الرحمن ہے اللہ کا عرش جنت الفردوس کی چھت پر ہے جب بھی طلب کرو جنت الفردوس طلب کرو خوب دعائیں کرو استغفار کی بخشش کی سیان، یہ ماہ سیاح یہ استغفار کا مہینہ ہے بخشش کا مہینہ ہے آپ بھی سوچتے ہوں کہ یہ مہینہ جا رہا ہے اور ابھی وہی باتیں ہو رہی ہیں جی ہاں ابھی بہت دن باقی ہیں یہ چھ سات دن کم نہیں ہیں اللہ فلّا تو ایک لمحے میں رابی ہو جاتا ہے اللہ تعالی سے بندہ ایک لمحے میں سنا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک بندہ چاہے عمر بھر کا گناگار ہو ستر اسی سال گناہوں کی دلدل میں نچھلا ہوا ہو ایک لمحے میں اپنے پرور کو راضی کر سکتا ہے ندامت کے دو آنسو دے اپنے پرور سے تنہائی میں کر لے نچلے کر لے تو لمحوں میں اللہ تعالی مان جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے یمنا دم نو بلا بت لوگوں کا انارت سوال سمس سفر نہیں لاس احمد الگ حلام آنا ان گولا آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگی اور پھر تو مجھ سے آ کر کر لے چاہے چھپ کر کرے یا لوگوں کے سامنے کرے جتنا چھپ کر کرے گا اتنا ریاکاری سے دور ہوگا لانس بھی ہم نہ میں تیرے یہ سارے گناہ معاف کر دوں آسمانوں کے کناروں کو تیرے گناہ بس تو نادم ہو جائے شرمندہ ہو جا پشما ہو جا گناہوں کو عملی طور پر چھوڑ دے اور دل میں ایک عزم لے کہ آئندہ کبھی گناہوں کا انتقاب نہیں کرنا تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں یا ابن آ جانا لو نقل عزید علی میں قرآن دن کا سفایا سمن <سؤال> لطیف لا تو شرک بھی سی لاتی تو کرا گیا ہم اپنے ادم کا بغلا اے آدم کے بیٹے اگر تمین بھر کے گناہوں کی لے آئے اور مجھ سے ملے زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے سمن لطیف لا تو شرک بھی مگر مجھ سے اس طرح ملے کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا شرک نہ کیا ہو کسی غیر اللہ کو نہ پکارا ہو کسی غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہ کی ہو یہ ساری درگاہیں باطل ہیں چاہے وہ اجمیر کی درگاہیں ہوں ملتان کی درگاہیں چاہے وہ کراچی اور پاک فتن کی درگاہیں ہوں یہ سب باطل ہیں شرک نہ کیا ہو تمہیں سچی توحید پر قائم و تائن رہا ہو اگر شرک ہو چکا ساگرہ زندگی میں تو اس سے بھی توبہ کر دے معاف کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا تھا جن لوگوں نے کہا تھا کہ عیسہ اللہ ہے جن لوگوں نے کہا تھا حزیر اللہ ہے یہودی اور عیسائی افلا یہ صوبول یہ توبہ کیوں نہیں کر لیتے اگر یہ توبہ کر لے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا حالانکہ بڑا یہ حولناک بنا ہے اللہ کے بندے کو ایک مخلوق کو خالد بنا دینا مخلوق کے اندر خالق کی صفات کا عیدہ رکھتا فلاں نبی عالم الغیر فلاں علی عالم الغیر بڑا بھیانک گناہ ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو یہ خاتمہ انتہائی بھیانک ہو کر عبد الوام کے لیے جہندن کی آگ کبھی نہ نکلنے کے لیے وبا ہوں گے خارشی نبی یہ لوگ کبھی جہنم سے باہر نہ آ سکیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مسرت دے گی جب نا آدم ان کا مادنی برو جا دینی لاسی حملہ کر انام آکارم ان کے بلا اے آدم کے بیٹے جب تک تو دو کام کرتا رہے جب بھی پخارے مجھے پکارے اور جب بھی امیدیں آئند کرے میرے ساتھ کرے اس وقت تک میں بھی تجھے بخشتا رہوں پر ماف کرتا رہوں تو اللہ تعالی صلح کرنا کوئی مشکل نہیں یہاں کوئی لمبے چوڑے ذاتے نہیں سر کے دل سے اس کی توحید کو اختیار کر لو اور توحید کے بعد میں سچے ہو جاؤ دل سے سچے ہو جاؤ عقیدے سے سچے ہو جاؤ اور پھر سال گناہوں پر نادم ہو جاؤ انگڑی طور پہ گناہوں کو چھوڑ دو اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لو تو اللہ تارا ستر سال کے سو سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف کر دے گا کوئی مشکل نہیں کبھی تو چھ سات دن باقی انتہائی تین دن انتہائی اہم دن جہاں ایک لمحے میں پروردگار راوی ہو جاتا ہے تو ان دنوں کی قدر کیجیے یہ ماہ سینا جہنم سے آزادی اور جہنم سے بخشش کا مہینہ کتنے اس کے امور ہیں جو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے فرمایا کہ منع تاکہ میں جو ایک رات رمضان کا احتکاب کر لے ایک رات جہر اللہ بین بین جہنم سلا سا خنا دے گا کلو خند کما بین الخافق ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں پہ کھدوا دیتا ہے اور ہر خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے برابر ہوگا ایسی تین خندقیں ایک رات کے احتکاب کے حضرت جس کو اللہ بہانا پورے عشرے کے احتکاب کی توفین دے دے اور جس کو اللہ ظاہر ہر سال کے احتکام کی توفین دے دے وہ جہنم کے درمیان کتنا فاصلہ بڑھا لیتا ہے اور پیدا کر لیتا ہے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان تو یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے روزہ بچاؤ کے خود دھیان ہے بشرطے کے تقوی اور فرا کی احساس پر روزے کے بہت سے اعمال جہنم سے دوری کا باعث بنتے ہیں رسول اللہ اعظم کی ایک اور حدیث ہے من منسام یومن خی سبید اللہ باغ اللہ بینہ بین جہنم سر عین خلیفہ جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں ایک رودہ رکھ لے اللہ تعالیٰ ایک رودے کی حساب اس کی اور جہنم کے درمیان ستر سال کی مسافت کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے اتنا طویل فاصلہ ایک روزے کا حصہ ہے اور پورا یہ ماہ سیام کے روزے کتنے بڑے شلا کا باعث ہوں گے اور کس قدر جہنم سے دوری حاصل ہوگی لیکن شرط وہی ہے کہ روزے کی حساس تقوا اور برا ہو اخلاص ہو نہ کہ ریاکاری کاری نہ کہ معسی اور گناہ ایک ایک عمل جہنم سے آزادی پر منتج ہوتا ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے من منصامہ یومن فی سبین اللہ جاگ اللہ عن ہین جہنم خندہ کن کما بین اسماع وال اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندک کھدوا دیتا ہے جس کی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہے اتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے ایک روزے کے عمز میں اور جہاں تیس کے تیس روزے ہوں اور ہر سال کے روزے ہوں وہاں کتنا اللہ کی طرف سے اجر حاصل ہوگا اور کس طرح جہنم سے دوری حاصل ہو یا ایدین آمن اوون ہو سکو باہر نارا اور پھر بھائیوں روزے کے ہدف پر غور کرو معاشیتوں سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول کی عمایت کو اپنے اوپر نافذ کرنا یہ تقوی ہے اور یہ روزے کا ہدف ہے یا ایو اللہ دبین آمن کسی باہر کو کما قطیب عدم ندین عمل قدم کو تم پہ روزے فرض کیے گئے تمہیں مستقی بنانے کے لیے تو صرف فادہ کشی روزہ نہیں ہے بلکہ حصول تخوا روزہ ہے اور تقوی کے حصول پر محنت کرو اس پر اپنی جدوجہد کو تج ڈالو دن رات محنت کرو جاگو راتوں کو پرانے فات پڑھو یہ این تقوا ہے اور پھر بیداری کی حالت میں معاشیتوں سے گریز کرو یہ این تقوا کا راستہ ہے جناک عمر خطار نے کہاں سے پوچھا کہ ما حقیقت تو تقوا کی حقیقت کیا ہے وہ کہا پوچھا ہر مرحلہ کا بے وادی تھی شوقت دی امیر و کبھی ایسی وادی سے گزرے جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں فرمایا کئی بار گزرا پوچھا کیسے گزرتے تھے کیا کیفیت ہوتی تھی فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر جسم کو بچا کر گزرتا رہا تاکہ کوئی کاٹا میرے لباس کو فاٹ نہ دے اور کوئی کانٹا مجھے زخمی نہ کر دے فرمایا کہ ہاتھ ہے حقیقت التقوی تقوی کی حقیقت بھی یہی ہے ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کے چاروں طرف گناوں کی چالتا ہے اور گناوں کی خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں اپنے آپ کو بچا کر گزرو اپنے آپ کو سمیٹ کر گزرو اپنے دانت کو جسم کو دل کو ظاہر کو بادل کو ان گناہوں کے چالوں سے بچا کر گزرو یہ حقیقت تصویر ہے جو روزے کا ہدف ہے فاقہ کشی نہیں اور بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ حقیقت تصویر حقیقت سوم خصول تخوا ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو محنت کرو اور جب یہ گزرے تو تم متقی بن چکے ہو گویا یہ مہینہ تمہارے لیے ایک طرسگاہ ہو ایک یونیورسٹی ہو تمہاری تربیت کے لیے تمہارے تشریح کے لیے اور تمہارے تجکیے کے لیے جب یہ گزرے تو تم کو متقی بنا کر گزر جائے اور یہ تخوا بھی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے کیونکہ پرورتگار پر کی رحمت جس شخص کو حاصل ہو گئی وہی جہنم سے بچے گا اور وہی جنت کا مظلح ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لکیل جن الر رحمت اللہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو اور تقویٰ جو ہے حصول رحمت کی احساس ہے اللہ با کا فرمان ہے ادابی وسیع و من اشاد رحمت وسیع عبد اللہ شعیق میرا عذاب میں اس عذاب کا خالق ہوں جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں لیکن جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وسیع عبد اللہ شی یہ ہر شے پر وسیع ہے ہر شے پر حاوی ہے رحمت کا دامن بڑا ہی وسیع ہے بڑا ہی وسیع اور کشادہ ہے اور یہ میں کس کو دوں گا یہ میں کس کے لیے مقرر کروں گا حساب سے وہ رحمت میں فرض کر دوں گا لکھ ڈالوں گا ان بندوں کے لیے جنہوں نے تقوا کما لیا پرہیزگاری کمالی لی تو رحمت کا حصول یہ تقوا کی بنیاد پر ہے روزوں کا حدف حصول تقوا ہے اس پر محنت کیجئے یہ تقوا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے سورہ مریم جس کا آغاز تقویٰ کے ذکر سے ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھا یا آئین سواد ذکر رحمت ربک کا گریا تیرے پروگرام کی رحمت کا ذکر ہے جس نے اپنے پندے سکری پر کی تھی تقویٰ رحمت سے صورت کا آغاز ہو گیا اقتدام سورت تک رحمت کا ذکر چلتا رہا اس صورت میں تقریبا ساٹھ کے قریب ایسے امور ذکر ہیں جو پروردگار کی رحمت کا, کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں. سر خیر اس تقوا کا ذکر پانچ چھ مقامات پر تقوا کا ذکر یوم نقش متحدین نظر رحمانی قیامت کی جنم متقین کو تقوا والوں کو رحمان کی طرف اٹھائیں گے وفد کی صورت میں متقی لوگ جو ہیں وفد بن کر رحمان پر پیش ہوں گے وقف جس کی جمع وہ خود ہے یہ وہ لوگ ہیں جو شاہی مہمان بنتے ہیں قیامت کی ہی علی شان سواریوں پر سوار ہو کر جس طرح بادشاہوں کے مہمان ہوتے ہیں پرور دگار کے مہمان بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جائیں گے اور جو مجرم ہوں گے وہ پیاس سے ہلکا ہو کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے تو پہلے تغوا کا انجام باقاعدہ وسط کی صورت میں رحمان پر پیش ہوں گے سواریوں پر سوار ہو کر کتنی بڑی سعادت ہے جہاں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قیامت بن میدان ہماچل میں آئیں گے اپنے سر کے پل چلتے ہوئے بہت سے لوگ اپنی ٹرانکوں پر چلتے ہوئے پیدل آئیں گے لیکن بہت سے شقیر بندوبست اپنے سر کے پل چلتے ہوئے آئیں گے وہ کیسے مجرم ہوں گے کیسے گناہ گار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو جانتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ سر کے پل انسان کیسے چل سکے گا تو رسول اللہ سب نے شان فرمایا کہ ان اندی امشا لارے لقادر لقاد یوشی العال سے جو ذات پاؤں کے پل چلانے پر قادر ہے وہ ذات سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے تو کیسے یہ مجرم اور کیسے گناگار ہوں گے کہ میدانِ محشر میں ان کا حصل اس طرح ہوگا کہ سر کے بعد چلتے ہوئے آئیں گے اور وہاں اہل تقوی کی سعادت ملاحظہ کیجیے جو قیامت کی عالی شان سواریوں پر رحمان کے مہمان بن کر فخر کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یہ تقویٰ ہے فرمایا کہ بھائی ایندھن کو بھی وارد اور کا ربی کھٹ میں مقبویہ کہ اس جہنت پر سب نے وارد ہونا ہے یہ ورود پولیس راج کا برود ہے پولیش شراط جہنم کے اوپر نصب ہے جس کا پتلا پر جس کی باریکی بلیڈ کی مانے ہے آپ بلیڈ کے تصور کیجئے اور اس راستے کو کھینچنے جائیے جہنم کا منہ کتنا کشادہ ہے کتنا چوڑا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اتنی لمبائی کے مقدر بلیڈ جیسا راستہ اوپر نصب ہے نیچے جہنم کی آگ ہے اس راستے کو سب نے چل کر عبور کرنا ہے چل کر عبور کرنا ہے بڑی یہ کٹن منزل ہے پولیس رات ہی کی گھاٹی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفاعت کو حلال کر دے گا حل شفایت ہی رسود اللہ اعظم کا فرمان ہے کہ پولیس رات سے گزرنے کا جب مرحلہ آئے گا تو اللہ رب العزت شفاعت کو حلال کر دے گا اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے کیونکہ یہ موقع بڑا گمبھیر ہوگا اور پھر یہاں اللہ کے جلمبر کی شفاعت ہوگی اللہ پاک ہم گاروں کو اپنے پیارے جلمبر کی شفاعت نا فرما دیں لیکن میرے دوست اور بھائیوں یہ شفاعت بھی تو اہل توحید کا حق ہے ابو حیرا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ سول من اسد النا سے شفایت ہی کوئی حیامہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے اگرچہ لوگوں نے شفاعت کے مختلف فارمولے بنا رکھے ہیں کوئی کہتا ہے پیغمبر کی شان میں قصیدہ کہہ لو شفایت مل جائے گی کوئی کہتا ہے پیغمبر کی شان میں محفل میلاد کا انعقاد کر لو شفایت مل جائے گی یہ دیج تمہارے باپ کا دین ہے کہ جو چاہو کہتے پھرو کہاں لکھے یہ پرانا حدیث نے ہاں یہ حدیث ہے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے رسول اللہ صلی نے اللہ ارشان فرمایا اسعید اللہ سے شفایت میں یہ عمر دیا من اللہ الحمد اللہ خالص دن کل میں ہی میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے خالص ہو کر مخلص ہو کر ہر قسم کے شرک سے بچ کر لا الہ اللہ کا اقرار کیا اعتراض کیا گواہی دی کہ کوئی معبود حق نہیں ہے سفائی اللہ تعالیٰ کے اور جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں سارے معبود وہ باطل ہیں توحید پر جمع رہا گٹا رہا پائل رہا استقامت کا پہاڑ بن کر رہا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی بڑا ہی گمبھیر موقع ہے اللہ تعالی پورے سراد کے مرحلے سے شفاعت کو حلال کر دے گا بلیڈ جیسا راستہ طویل ترین راستہ اندھیرا ہوگا نور صرف آپ کے عمل سے پیدا ہوگا رستہ دکھائی نہیں دے کر مدح اور, اور مدخلا ہو گا. جہاں پر پھسلن ہوگی دونوں طرف روکدار کنڈے ہوں گے جن میں کشش ہوگی جھاڑیاں ہوں گی دار اگر پاؤں الٹ گیا تو باہر نکل نہیں سکے گا اس طویل راستے کو چل کر عبور کرنا ہے نیچے تحدیل جھنڈن کی آ اس کو عبور کر کے ہی جنت تک رسائی حاصل ہو سکے گی فرمایا کہ اس پر سب نئے والد ہونا کوئی نبی ہو یا امتی ہو عالم ہو شہید ہو مجاہد ہو صدیق ہو سارے میں سے ہو سب نے اس پر گزرنا ہے فمن ہو چلو بنا دقال فی ہے کہ پھر ہم صرف ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں تقویٰ کما لیا مدتی بن گئے تو یہاں بھی تقویٰ رودے کا ذکر ہے روزے کا حدف حصول تقویٰ ہے محنت کیجیے یا یو حلین امن او انفلی گم نامہ ای مانو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آج سے تو تقوا کمانے کے اب بھی موادیں موجود ہیں اللہ اس کے رسول کی ہدایت ہو کتاب و سنت پر عمل ہو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ پیارے ممبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے محنت کی رمضان میں شردا می ہو رہا ہو کمر کسلے سے بحقہ آہ لان اپنے اہل کو جگا دے بحیا لیلہ اور خاص طور پہ آخری عشرے کی دس راتیں پوری کی پوری جاگتے قرآن بڑھتے اور کثرت کے خلاف کے بعد اپنا مال آندھی کی رفتار کی طرح خرچ کرتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے محنت ہے پھر اپنے اہل اویار کو بھی ایک بار آپ نے فاطمہ ربی رنا سے کہا یا فاطمہ بنت محمد ہے اے فاطمہ اے محمد کی بیٹی ان نفسک من النار اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جہنم سے بچاؤ کا انتظام کر لے لا بولین کہ میں تو عشیہ میں قیاممکن دے رہے کچھ کام نہ آ سکوں یہ سمجھ سمجھنا کہ میرا باپ اللہ کا, کا نہیں ہے بچا لے گا نہیں وہاں پر امر کی اساس ہے امن لے کر آنا عمل سے بچاؤ ممکن ہے عمل سے جہنم سے چھٹکارا ممکن ہے تو یہ آپ کی تربیت کی صورت ہے کس طرح آپ اپنے آہل کے ذہنوں کو ان کے قلوب کو آخری طرف پھیر دے ایک دفعہ فاطمہ درانہ جگر گوشہ رسول نبی رحضان بھی گھر جاتی ہیں اللہ کے پیارے جرمبر گھر میں موجود نہیں تھے ام مومن عائشہ صدیقہ موجود تھے فاطمہ دیران ایک درخواست اللہ کے جلمبر کے سامنے پیش کی کہ جب میرے بابا آئے تو میری درخواست تک بخشا دینا دیکھو میرے ہاتھ پانی کے مش چیزیں اٹھا کے گٹھے پڑ چکے میری کمر دیکھو کس طرح نشانات مشکیزوں کے پڑ چکے بابا سے کہنے کے گلام دے دیں ایک خاتم کا انتظام کر دیں یہ کس خاتون کا ذکر ہے جو جنت کی خواتین کی سردار اور اللہ کے جاہد اکبر کی بیٹی ہے اللہ اکبر جب نبی اسلام گھر آئے تو سید عائشہ صدیقہ نے فاطمہ کا بیان دے دیا اللہ کے گھر کتنے کڑبے ہوں گے اپنی بیٹی کی اس کی احیلیت کو سن کر اپنی بیٹی سے محبت کرنے والے کتنے آپ کڑتے ہوں گے احمد اسی وقت فاطمہ کے گھر گئے اور جا کر رکھا کہ بیٹ, میری بیٹی میں تجھے اس سے بہتر ایک چیز دے دیتا ہوں جب رات کو بستر پر آئے تو تینتیس بار سبحان اللہ کہہ لیا کر تینتیس بار الحمد للہ پڑھ دیا کر اور چونتیس بار اللہ اب پڑھ دیا کر اللہ تعالیٰ میرے قسم کی تھکاوٹیں دور کر دے کر ہات اگر گر جائے تو زندگی آرام پرست ہو جاتی ہے اور انسان عیش و عشرف کا دلدادہ ہو جاتا ہے محنت کرتی ہے قسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ ذکر کرنا یا کرنا اللہ اکبر کس طرح اپنے اہل خانہ کی تربیت کرتے ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن جو سوچتے ہیں وہ دنیا کی بہتری کا سوچتے ہیں کمرے میں ایسی کا انتظام ہو بہترین کارپیٹ ہو فرنیچر ہو آئینہ ترین گاڑی ہو نفیس ترین جو ہے وہ کمرے کی تدرین ہو یہ ساری چیزیں سوچ سوچیں لیکن اس سے قبل ایک اور چیز سوچے یا سکم و حلی گم نہ ایمان وال بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے آلویال کو جان کی یاد یہ سوچو اپنے بارے میں اور اپنے آہل و حال کے بارے میں موقع موجود ہے دیکھ موجود ہے ابھی بہت دن پڑے ہیں عرصیہ کے پرور نگار میں ایک لمحے میں راضی ہو جاتا ہے بندہ اپنے رب سے ایک لمحے میں سنا کر سکتا ہے بڑے مواقع موجود ہیں حصول تقویٰ کے توبہ کے استغفار کے اور وہ عمل کرنے کے جن آغاز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت قربت اور اس کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے کوشش کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے جہنم کا عذاب بڑا ہی شدید ہے اور اس کے بہار میں پرور کی رحمت جنت اللہ اکبر ادیم شام نعمت ہے آدت مادار بلا عزر السمیر بلا مادور میں نے اس جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے سنا کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوا اللہ حکمت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی جنت ہے انتہائی علی شاعر نعمتیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا عطا غیر مجلوس ایسی عطا جو کبھی ختم نہ ہوگی رسول اللہ اعظم کے حدیث ہے کہ جو شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا یہ کہنا ہو جائے گا کہ میرے لیے کیا بچا ہو پوری دنیا جا چکی سب سے آخر میں میں جا رہا ہوں میرے لیے کیا بچے گا نبی رسدان کو فرمانے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ادا فرمائے گا اس ادا سے وہ تمام اہل جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعوت کر سکتا ہے تمام اہل جنت سے کہتے ہیں کہ تم میرے مہمان بن جاؤ ہمیشہ کے لیے اور تمام اہل جنت اس کے مہمان بن جائے تو اللہ جو اس کو ادا فرمائے گا وہ کبھی ختم نہ ہوگا فرادروں کو سوف علی نواز لگتا کے نے فرمایا کہ میں نے اس دیوار پر جنت اور جہنت دیکھی جب میں آگے بڑھا تو جنت کے کلوں ایک خوشہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ تمہیں کھلاؤں اگر میں وہ لے آتا اور تمہیں پیش کر دیتا تو پوری دنیا وہ ہوشہ کھاتی رہتی کھاتی رہتی اور قیامت کے قائم ہونے تک جنت کا ایک گچھا ہی ختم نہ ہو پاتا یہ اللہ کیا تھا یہ اللہ کی دین اور اس کی نعمت ہے اور اس کے مقابل میں جہنم انتہائی خطرناک گھر بچھو اور سانپوں کا گھر جس کی گہرائی اتنی کہ ستر سال کی مسافت کے بقدر پتھر نیچے گرتا رہا جس کا بڑا فن اور جس کی حیبت کہ ستر ہزار لغامیں اور ہر پر پچہتر ہزار فرشتے اسے کھینچنے پر معمور ہوں گے جس کو اللہ نے بھرنا ہے اللہ تعالیٰ کے عمل فرمایا فرمائے یا آدم امافا سنار جہنم کا گروہ تیار کرو آدم نے اسلام کہیں گے بما فاس نار یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بالکل نہ فلم کسوں میں سنون ہر ہزار میں سے نو سو نانگے جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے ایک جنتی اللہ اکبر اس کے لیے محنت کرنی ہے یہ ایام موجود ہیں رحمتوں کے اور برکتوں کے ان ایام کو بازاروں میں گھوم پھر کر ضائع نہ کیجیے اپنے پروردگار کی لذا قصب تخوا اور قصبے برہ میں ان کو صرف کیجیے راتیں ان کی اپنی اہمیت ہے قرآن پاک لے کر بیٹھ جاؤ اپنی خلت گاہوں میں پڑھتے رہو پڑھتے رہو ایک ایک حرف کا حجر ہے جہنم سے بچاؤ کی احساس ہے اور دل بھی گزارو اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں اور اس کے رسول کی ہفایت میں واضح عمل ضرور کرو لیکن کوشش کرو کہ یہ دن بھی خلفت میں گزار دیں اپنے پروپرتگار سے راز و نیاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ادا فرما دے اس ماہر سیاح کا حق ادا کرنے